الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى المدين أما بعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذ تعت زيتاً حسوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يدي القجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن الثابت فقال لا تبعوا حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وبا احمد ابوداود وبد اللہ وصح حبان حاکب <تصفح> یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے اور اس حدیث میں تجارت کا ایک اہم قاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص سے کوئی مال خریدے کوئی چیز خریدے تو جب تک اس پر کامل قبضہ نہ ہو جائے اور اس کو وہاں سے اٹھا نہ لے اس کو بیچنا نہیں چاہیے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اٹھائی جانے والی منتقل کی جانے والی چیز ہے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو منتقل نہیں ہو سکتی تو اس پر قبضہ حاصل کر لینا یہ ضروری ہے اس کو بیچنے کے لیے جیسے زمینیں ہیں گھر ہیں فلیٹس وغیرہ ہیں یا کوئی ایسا بھاری سامان ہے جس کے وہاں سے منتقل کرنے میں بڑا بھاری خرچے لگے گا تو یہ چیزیں مستفنا ہیں الگ ہیں ورنہ تو عام طور سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں آدمی کا ان پر قبض. اس پر یعنی ان پر قبضہ ہو جائے اور ان کو اپنی اپنے گھر پر لے آئے اپنے اپنی جگہ اور مکان میں لے آئے پھر اس کے بعد اس کو بیچے تو یہ درست ہے حدیث میں راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بازار میں تیل خریدا اور جب میں نے اس کی خرید و فروخت جو ہے یا اس کی بیگ کو مکمل کر لیا یعنی مکمل طور پر اس کو خرید لیا تو مجھ سے وہیں بازار میں ایک آدمی نے ملاقات کی اور مجھے اچھا فائدہ دینے لگا تو آپ پانی بھی اس تیل پر مجھے اچھا فائدہ اور نفع دینے لگا تو میں نے چاہا کہ اس آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ ماروں یعنی بات پکی کر لوں جیسا کہ عام, عام طور سے خرید و فروخت میں ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بات پکی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس آدمی سے بات پکی کر لوں تو میرے پیچھے سے میرے ہاتھ کو ایک آدمی نے پکڑا ایک آدمی نے میرے پیچھے سے میرے ہاتھ کو پکڑا میں نے جب مڑ کر کے دیکھا تو وہ زید بن ثابت سابط رض تعالی عنہ تھے صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ سابط عنہ تھے انہوں نے فرمایا کہ سامان کو وہاں نہ بیچو جہاں تم نے اس کو خریدا ہے یہاں تک کہ اسے اپنے گھر پر قبضہ کر کے لے آؤ رَسُولَ رسول اللہ اللَّهُ عَلَيْهِ علیہ وسلم أَن تُبَاعَ تبا حَيْثُ تبتا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کو وہاں بیچنے سے منع کیا, کیا ہے جہاں سامان خریدا جاتا ہے یہاں تک کے آدمی یا یہاں تک کہ اس کو تاجر اپنے اپنی جگہ پر اپنے مقام پر لے آئے حال ان سمراد جو ہے جگہ پر جیسے مثال کے طور پر بازار لگا ہوا ہے اب بازار میں سامان بک رہا ہے تو اب سامان خرید لیا کسی آدمی نے تو اب ظاہر سی بات ہے تاجروں کی الگ الگ جو جیسے منڈی ہے اب منڈی میں جو ہے مختلف تاجروں کی الگ الگ جگہ ہوتی ہیں الگ الگ خیمے لگے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں چیز خریدی ہے وہاں آدمی نہ بیچے بلکہ وہاں سے منتقل کر کے اپنی جگہ پر لے آئے پھر اس کے بعد بیچے اس میں کئی ساری مسلحتیں ہیں ایک تو آدمی جو ہے قبضہ ہو جائے گا دوسرے یہ کہ آدمی جو ہے اس کو اپنی جگہ پر لے آئے گا دوسرے نئے لوگ اس سے ملیں گے اس طرح سے شریعت کی حکمتیں اس کے اندر ہیں اس میں ایک لفظ جو ہے سلا کا لفظ اور سلا میں تمام سارے سامان شامل ہے تمام چیزیں شامل ہے اللہ یہ کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو منتقل نہیں کر سکتے جن کے منتقل کرنے میں بہت بھاری خرچ آئے گا تو ایسی صورت میں اس سامان کو یا اس سامان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے لیکن عام طور سے سامان کو جو ہے جب آدمی خریدے تو وہاں سے منتقل کر لے اپنے قبضے میں کر لے اور پھر ایک چیز اور بھی ہے جیسا پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ اس کو جو ہے کوئی ایسی چیز ہو جو ناپنے تولنے والی ہو تو آدمی اپنے گھر پہ لے آئے گا اچھی طرح سے یقین کر لے گا ناپ تول میں سب ساری چیزیں ہو جائیں گی پھر اس کے بعد بیچے گا وہ تو اس طرح سے شریعت کے اندر حدیث کے اندر یہ حکم ہے تعالی قلط یا رسول اللہ انبقیر فأبيعوا بالدنانيرا وآخذوا الدراهم وأبيعوا بالدراهم وآخذوا الدنانيرا آخذوا هذا من هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما الشيء رواه الخمسة وصحو الحاتب الحديث حسن حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى أنهما هي سرواية انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بقی میں اونٹ خریدتا ہوں اونٹ کی خرید و فروخت کرتا ہوں ابھی وہ بدنا تو میں اونٹ کو دینار میں بیچتا ہوں کہ یہ اونٹ ہے اتنے دینار میں میں بیچوں گا اور میں دینار سے سودا کر کے پھر میں جب لیتا ہوں تو اسے دینار لینے کے بجائے دینار کے مقابلے میں جتنا درہم ہوتا ہے میں درہم لے لیتا ہوں اور کبھی میں کرتا ہوں کیا کہ اونٹ کو جو ہے درہم میں بیچتا ہوں اور جب پیسہ لینا ہوتا ہے ہاں پیسہ لینا ہوتا ہے اسی وقت تو میں دینار لے لیتا ہوں یعنی اس طرح سے بیچتا ہوں دینار میں کبھی درہم لے لیتا ہوں اور کبھی معاملہ ہمارا اتفاق یا سودا جو طے ہوتا ہے وہ دینار پر ہوتا ہے پھر درہم لیتا ہوں یا درہم پر طے ہوتا ہے دینار لے لیتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے لا اس خدا ہاں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اسی دن کے ریٹ سے تم اگر لے رہے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی دن کے ریٹ سے یعنی دینار اور درہم کے ریٹ میں فرق ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ ایک دینار ہے تو اب ایک دینار میں کتنے درہم ملیں گے کبھی دس ملیں گے کبھی بارہ ملیں گے کبھی کیا کہتے ہیں جو بھی ریٹ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن کے ریٹ سے اگر تم ایسا کر لو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب تک کہ تم لوگ جو ہے ہاں الگ نہ ہو جاؤ یعنی الگ ہونے سے پہلے پہلے جو ہے تمہارے درمیان کوئی چیز آ جائے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا کر تو سکتے ہو لیکن الگ ہونے سے پہلے جدا ہونے سے پہلے تمہارے ہاتھ میں وہ محال آ جائے جو تم جو سودا کر رہے ہو ایسا درست ہے دینار کو درہم کے بدلے درہم کو دینار کے بدلے تم سودا کر سکتے ہو لیکن دم بے ہونا چاہیے ہاتھ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے اصل میں شریعت میں ضابطہ کیا ہے کہ اگر ایک چیز سے دوسری چیز بیچی خریدی جا رہی ہے تو وہ برابر سرابر ہو اور ہاتھ در ہاتھ ہو یعنی اگر دہب بل یدم بےعدین و سوا ام بے سوا کہ اگر سونے کو سونے سے بیچا جا رہا ہے تو برابر سرابر ہو برابر برابر ہو اور ہاتھ در ہاتھ ہو یعنی نقد سودا ہو اور برابر برابر ہو اگر اس میں کمی زیادتی ہوئی تو یہ کیا ہو جائے گا سود ہو جائے گا اسی طرح سے اگر جنس مختلف جنس ایک ہے جیسے سونا ہے یا اسی طرح سے چاول ہے یہ کھجور ہے کھجورے ہیں اس طرح سے اگر ایک طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے برابر سرابر ہو تاکہ سود کا اس میں دخل عمل دخل نہ ہونے پائے اور اگر چیز مختلف ہے چیز مختلف ہے اور اس کا سودا ہو رہا ہے تو اس میں کمی زیادتی کر سکتے ہیں لیکن جو ہے جو خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ ہاتھ در ہاتھ ہو یعنی تازہ تازہ ہو یہ نہیں کہ سودا تو ابھی ہو جا رہا ہے Hmm. تو ایک آدمی دے رہا ہے ابھی دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کل دیں گے ہوں hmm. دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کل دیں گے نہیں جو سودا ہو جو معاملہ ہو اس میں کیا کہتے ہیں تازہ تازہ معاملہ ہو تاکہ ہے پھر اس میں کوئی کمی زیادتی کا اور نقصان کا آ, وہ نہ ہونے پائے کوئی اس طرح کی بات نہ پیدا ہونے پائے ہو سکتا ہے کہ کیا کہتے ہیں بعد میں آدمی مکر جائے بعد میں ہو سکتا ہے کہ چیز کا ریڈ بڑھ جائے بعد میں ہو سکتا ہے کوئی دینے سے انکار کر دے ساری میں جیسے یہیں پر یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں ایسا کرتا ہوں تو کر سکتے جیسے آج بھی مثال کے طور پر کہیں مارکیٹ میں کوئی ہے اب وہ کسی چیز کا سودا اس نے ہاں ریال میں کر لیا ریال میں تو سودا کر لیا کہ ہاں بھائی یہ چیز ہے ہم نے جو ہے ہم کو ہم نے اس کو اس اتنے ریال میں ہم نے آپ سے اتفاق کیا میں اتنے ریال میں بیچتا ہوں سو ریال میں اب جب پیسہ لینا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے انڈین کرنسی کی ضرورت ہے آپ مجھے اس ریال کے بدلے جتنی انڈین کرنسی ہوتی آج کا جو ریٹ ہے وہ ہم کو دے دیجئے تو ایسا کر سکتے ہیں درست کوئی حرض کی بات نہیں ہے ہاں کرنسیاں الگ جو ہے لیکن اب یہی چیز جو ہے اگر آدمی آمنے سامنے نہیں کرے گا ادھار کرے گا تو اس میں فرق آ جائے گا پھر. یہ منع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدا ہونے سے پہلے تمہارے ہاتھ میں وہ چیز آ جانی چاہیے تب تو تم ایسا کر سکتے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سروایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نجش سے منع فرمایا یا نجش سے منع فرمایا نجش یا نجش کیا چیز ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے ولا تنا نجش نہ کرو کیا چیز ہے یہ اپنے یہاں جس کو کیا کہتے ہیں دلالی کہہ لیجیے یا سودے بازی کہہ لیجیے یا لوگوں کو دھوکہ دینا کہہ لیجیے جیسے مثال کے طور پر مارکیٹ میں کہیں کوئی سا, کوئی چیز بک رہی ہے خاص کر کے جہاں ہراج وغیرہ لگتا ہے جہاں نیلامی ہوتی ہے اے, وہاں پر ایسا زیادہ ہوتا ہے تو کوئی چیز بک رہی ہے کوئی شخص سے آئے جو سامان والے شخص سے ملا ہوا ہو بیچنے والے سے ملا ہوا ہو اور نیلامی میں سامان کا ریٹ جو ہے بڑھائے اس کا مقصد خریدنا نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہے سامان کا ریٹ بڑھانا ہے تاکہ جو خریدنے والے ہیں وہ دھوکے دھوکے میں آ کر کے لے لیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کیا کہتے ہیں گاڑی یا کوئی ایسی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ہی دوسرا آدمی ٹپک پڑتا ہے بیچ میں اور کہتا ہے کہ یہ چیز ہم کو اتنے میں دے دو تو اب جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ کنفیوژن میں ہو جاتا ہے وہ دماغ میں سوچ کر کے کچھ بیٹھا ہے اور جو ہے یہاں سامنے جو دوسرا آدمی آیا اس کے سامنے ایک ریٹ لگایا اس پر اس نے نہیں دیا تو خریدنے والے کو کیا ہوگا کہ کنفیوژن ہو جائے گا اس کو اور دھوکہ ہو جائے گا مثال کے طور پر ایک چیز جو ہے مارکیٹ میں بک رہی ہے یا ایک آدمی بیچ رہا ہے اس کی قیمت آدمی خریدنے جا رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ یہ سو ریال کی ہے دوسرا آدمی اسی کے سامنے اسی ٹائم آیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ چیز میں خریدنا چاہتا ہوں ڈیڑھ سو ریال کی دیں گے آپ تو بیچنے والے نے کہا کہ نہیں نہیں اب آپ سو ریال سوچ کر کے بیٹھے ہیں اب جب ڈیڑھ سو ریال کی اس نے نہیں دیا تو لامحالا فتری بات ہے کہ آپ اپنے سو سے کچھ اور آگے بڑھیں گے اور پھر کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ڈیڑھ سو سے زیادہ لگا دیں کہ اس کو ڈیڑھ سو نہیں دیا ہے ڈیڑھ سو کی نہیں دیا ہے ہو سکتا ہے مجھ کو ایک سو ساٹھ ریال کی دے دیں گاڑیوں کا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ملے رہتے ہیں بیچنے والے سے تو اب وہ کچھ فائدہ اس سے حاصل کر لیتے ہیں خاص کر کے جہاں نیلامی وغیرہ ہوتی ہے تو میرے ساتھ ایک بہت پہلے ایک واقعہ پیش آیا ایک چیز میں خریدنے گیا تو بس روڈ پر رکھ کر کے بیچ رہے تھے بیچ رہا تھا وہ آدمی تو میں نے میں وہیں دیکھ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں اس سے کتنے کا ہے کیا ہے تو اسی ٹائم ایک آدمی آیا تو کہا کہ یہ چیز کتنے کی ہے یہ چیز ڈیڑھ سو روپئے کی ہے تو کار نہیں میں ڈیڑھ کی نہیں دوں گا اب میں اسی چیز کو دیکھ رہا ہوں خریدنا چاہتا ہوں اب ایک آدمی آ کر کے ڈیڑھ سو ریال ڈیڑھ سو روپئے لگا کر کے گیا اور نہیں دیا اس نے پھر بھی میں احتیاط کے ساتھ ہوشیاری کر کے میں نے کہا کہ بھائی میں پچاس ریال روپے دوں گا بس تو اس نے تس نکال اور جب میں وہ سامان لے کر کے اپنی جگہ پر پہنچا مدرسے میں پہنچا تو ساتھیوں کو دکھایا کہا بے وقو کہی کہ یہ تو پندرہ بیس ریال میں بھی کہیے ادھر یہ ہے معاملہ لوگ اس طرح سے بہت دھوکہ کرتے ہیں بہت دھوکہ کرتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی سامان خریدنے جائیں, جائیں گے تو آپ کو خریدنے پر مجبور کرنے کے لیے دوسرا آدمی آ جاتا ہے یعنی خریدار بن کر کے ریٹ لگاتا ہے اور جو ہے بار بار فون کرتا ہے بار بار وہ کرتا ہے کہ ہاں بھائی تو جب آپ دیکھیں گے کہ اس سامان کے کئی خریدار ہیں کئی طلبگار ہیں تو آپ جو ہے لامحالا اس سامان کو لے لیں گے جبکہ وہ دو تین چار لوگ جو آتے ہیں ریٹ لگانے کے لیے وہ اسی کے اپنے آدمی ہوتے ہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے اس عمل سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ اس میں دھوکا ہے جھوٹ ہے ایک مومن کو دھوکہ دینا ہوا آپ کو خریدنا نہیں ہے تو آپ اس کا ریٹ کیوں لگا رہے ہیں خریدنے والے اور بیشنے والے بیشنے والے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے اس طرح سے یہ اور بات ہے سفارش کوئی کر دے کسی کے لیے کہ بھائی ہمارے یہ فلاں ہیں اور آپ جو ہے آپ بھی ہمارے قریبی ہیں ہمارے دوست ہیں لینا چاہتے ہیں کچھ گنجائش نکال لیجئے یہ سفارش اور شفاعت ہے یہ اچھی بات ہے لیکن دھوکہ دینے کے لیے سامان کا ریٹ لگانا یہ شریعت نے منع کیا ہے ہاں کیونکہ اس سے کیا کہتے ہیں آپس میں دشمنی ہو سکتی ہے آپس میں دھوکہ ہو سکتا ہے بگاڑ ہو سکتا ہے ہاں تو اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے عبد اللہ الله اللہ تعالیٰ ان النبي صلی الله عليه وسلم و المخابرتی یہ حدیث حسن ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ مزابنہ اور مخابرہ اور فنیا سے منع فرمایا یہ چار الفاظ ہیں غور کیجیے محقلا سے منع کروایا یعنی یہ حقل سے ہے حقل معنی کہتے کھیتی کو کھیتی کو کیا کہتے ہیں کھیت کو حقل کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیت میں موجود غلے کی خرید و فروخت سے خرید و فروخت کو کس سے موجود گیہوں یا کسی غلے سے آہ خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے کھیت میں کھیتی کھڑی ہے اور ایک آدمی جاتا ہے کہتا ہے کہ بھائی ہم کو یہ جو آپ کی کھیتی ہے اس کو دس کنٹل کے بدلے مجھ کو یہ دے دو میں دس کنٹل گیہوں دیتا ہوں آپ کو اور یہ کھیتی جو ہے کھیتی جو ہے یہ کھیت میں جو بالیاں ہیں اور یہ کھیت جو تیار ہے کھیتی اس کو مجھے دے دو اتنے میں بیچ دو ہاں گیہوں اس میں بھی گیہوں ہے ہاں اس کو جو ہے اتنے میں بیچ دو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کیوں منع فرمایا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے نقصان ہو سکتا ہے دونوں کا ہو سکتا ہے کہ اس میں دس کنٹل کے بجائے پندرہ کنٹل نکل آئے تو اس میں بیچنے والے کا نقصان ہو گیا ہو سکتا ہے کہ خریدنے والا سوچ رہا ہے کہ اس میں جو ہے ہاں بارہ چودہ کنٹل پندرہ کنٹل نکل آئے گا وہ آٹھ ہی ساتھی کنٹل نکلا تو اب اس میں دھوکے کا سودا ہے معلوم نہیں ہے کہ اس میں کتنا نکلے گا اور اس چیز کی جو چیز معلوم نہ ہو صحیح اندازے سے اس کی خرید و فروخت سے شریعت نے منع فرمایا ہے ہم؟ اس میں ساری چیزیں جتنی بھی غلے کھیتیاں خیت کھیتیوں کی, کی جتنی بھی ساری چیزیں وہ سب شامل ہو جائیں گے اسی طرح سے مضابنہ سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضابنا کیا چیز ہے پیڑ پر لگے ہوئے پھل کو خریدنا یا بیچنا آ, باہر جو تیار پھل ہے ٹوٹا ہوا ہے اس سے یعنی گویا کہ وہ تر ہے کچا ہے تھوڑا سا اس کی خرید و فروخت کرنا آ, پکے ہوئے اور تیار پھل سے جیسے کھجور ہے مثال کے طور پر پیڑ پر لگی ہوئی ہے اب کوئی آت آئے کہتا ہے کہ اس پیڑ میں جو کھجور ہے اسے مجھے دے دیجئے آپ بیچ دیجئے کتنے مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں بیس کلو کھجور آپ ہم سے لے لیجئے اس پیڑ کی کھجور ہم کو دے دیجئے اب اس میں وہی بات ہے کہ پتہ نہیں کتنی کھجور نکلے کیونکہ اس میں ناپتول تو ہے نہیں اندازہ آدمی زیادہ زیادہ کر سکتا ہے لیکن اس میں نقصان ہو سکتا ہے بیچنے والے کو بھی اور خریدنے والے کو بھی جیسے باغ ہے پورا اتنا بڑا باغ ہے کوئی کہے آم کا یہ باغ ہے ہاں اور ہمارے پاس اتنا آم ہے آپ اس کو لے لیجئے اور یہ جو ہے آم چھوڑ دیجیے تو اس طرح سے درست نہیں ہے جی اور اگر پیسے سے کوئی خریدنا چاہتا ہے کھیتی ہو آہ, کھیتی ہو یا یہ چیز ہو تو اس میں بھی آہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک اس کو اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ ظاہر نہ ہو جائے جب تک کہ وہ ظاہر نہ ہو جائے جیسے آپ کیا کہتے ہیں کھیت باغ ہے اب باغ یا کھجور کا باغ ہے جب تک اس کے دانے اچھی طرح سے بڑے بڑے جتنا ہونا چاہیے ہاں پختہ ہونا چاہیے اتنے بڑے بڑے دانے نہ آ جائے اور یہ کہ بالکل وہ پکنے کے قریب ہو تب آدمی ریٹ لگا کر کے خرید سکتا ہے ریٹ لگا کر کے خرید سکتا ہے ہاں اور یہاں پر جو دانوں سے اور پھلوں سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اب زائد ہونے کی صورت میں اس میں ربا ہو جائے گا سود ہو جائے گا اور یہاں جو اجازت دی گئی ہے پیسے سے خریدنے کی یہ ایک معاملہ ہے خرید و فروخت کا کہ ہاں اس کے ذریعے سے پیسے کے ذریعے سے آدمی خرید سکتا ہے اندازہ کر کے خرید سکتا ہے اور جو اس میدان کے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے والمخابراتی اسی طرح سے مخابرہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مخابرہ کیا چیز ہے یہ زمین ہی کے معاملات میں سے ہے کھیتی کے معاملات میں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابرہ سے منع فرمایا ہے مقابرہ یہ ہے کہ کسی کی زمین ہے صاحب زمین, زمین زمیندار آدمی کسی دوسرے آدمی کو دے دیتا ہے کہ تم جو ہے یہ ہمارے اس کھیت میں کھیتی کرو اس کھیت میں کھیتی کرو محنت تم کرو اور زمین ہماری رہے گی لیکن وہ زمیندار جو ہے یا اسی طرح سے پھل والا ہے ہاں پھل والا باغ والا ہے باغ والا کہتا ہے کہ ہمارا باغ ہے اس پہ آپ محنت کرو سب ساری چیزیں وہ کرو لیکن فلا طرف کا کے جو پیڑ ہیں اس کی اس کا پھل میں لوں گا یا فلا طرف کی جو زمین ہے اس کی پیداوار کو میں لوں گا کھیت والا سوچتا ہے کہ ہاں فلاں رف جو ہے وہ ذرا ترائی کی طرف ہے اور ادھر زمین اچھی ہے اس کی اچھی پیداوار ہوتی ہے ادھر کی, کی پیداوار میں لوں گا تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں شکل جیسے یہ کھیت ہے اب کیا کہتے ہیں کھیت والا کہہ دے میں اتر کی طرف یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف یا مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف یا بیچ والے حصے کی کی پیداوار میں لوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا ہے منع فرمایا ہے کیوں اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے پتہ نہیں کہ جس جگہ کو زمین والا خاص کر رہا ہے اس میں پیداوار کم ہوتی ہے کہ زیادہ ہوتی ہے اگر پیداوار کم ہوئی تو اس کا نقصان ہو جائے اور اس طرف اگر پیداوار زیادہ ہو گئی تو کھیت کے جو ہے کھیت میں جو محنت کر رہا ہے اس کا نقصان ہو جائے گا لیکن اگر یہی چیز یہی چیز اگر جو ہے مقرر ہو کیسے کیا کہتے ہیں بٹے پر ہو یعنی ایک بٹا دو ہاں دو حصہ دو حصہ جو ہے دو حصے میں سے آدھا آدھا تمہارا ہوگا یا دو حصہ جو ہے زمین کا زمین کے مالک کا ہوگا ایک حصہ ہمارا ہوگا یا کیا کہتے ہیں دو حصہ دو تی تین حصہ اس کا ہوگا ایک حصہ ہمارا ہوگا اس طرح سے تقسیم ہاں پوری پیداوار پہ, پہ پوری پیداوار پہ اگر اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے کہ ہاں بھائی جو ہے جتنا جتنی پیداوار ہوگی اتنے میں سے اتنا حصہ تمہارا ہوگا اتنا حصہ ہمارا ہوگا ون تھرڈ ون فورتھ اس طرح اگر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اس طرح سے اگر آتا اور یہ اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی کیا تھا جب خیبر فتح ہو گیا تو وہاں کی زمین اور جو کیا کہتے ہیں وہاں کے جو باغات تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسی طرح کا معاملہ کیا کہ جو ہے اتنے پر جانی یعنی اتنا حصہ تین حصہ تمہارا ہوگا دو حصہ ہمارا ہوگا حصہ یعنی پورے پورے حصے پوری پیداوار کو اتنے حصے میں تقسیم کر لی جائے گی اتنا تمہارا ہوگا اتنا ہمارا ہوگا تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتفاق کیا تھا تو یہ درست ہے پیڑوں میں بھی درست ہے اور کیا کہتے ہیں یعنی باغات میں بھی درست ہے اور زمین کی پیداوار میں بھی درست ہے اور اسی طرح سے تجارت میں بھی درست ہے تجارت میں بھی درست ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں مقابرہ ہی غالباً کہتے ہیں یا تجارت کا دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہی کہتے ہیں اس کو کہ جیسے کسی نے کہا بھائی یہ پچاس ہزار ریال ہیں آپ لے لیجئے ہاں پیسہ ہمارا ہے اور محنت آپ کی ہوگی فلا تجارت کیجئے آپ ہاں یا دکان لیا کسی نے اور دکان میں پیسہ لگایا اور پھر ایک آدمی سے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ پیسہ میں نے لگایا ہے آپ دکان پر محنت کیجئے اور جو فائدہ ہوگا جو فائدہ ہوگا اس میں جو ہے اتنا فیصد آپ کا ہوگا اتنا فیصد میرا ہوگا پورے فائدے پر تو درست ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس لیے جو ہے اس میں ایک مسئلہ وہ بھی آئے گا کہ کوئی شخص جو ہے کیا کرتا ہے دکان دے دیتا ہے دکان دینے کے بعد جو ہے کیا کہتا ہے کہ ہم کو اس دکان سے تم جو ہے کما کر کے پانچ ہزار دینا باقی تمہارا ہے ایسا, ہے, ایسا ہے ایسا بہت ہوتا ہے ایسا بہت ہوتا ہے یہ فکس کر لینا یہ درست نہیں درست نہیں, درست نہیں کیوں درست نہیں ہے اس لیے کہ اب فکس کر دیا اس نے تو اب جو ہے کبھی جو ہے اس کو فائدہ ہوگا کبھی نقصان ہو پانچ ہزار مقرر کر دیا اب یہ کیا ہے اس نے اپنا تو فکس کر دیا اپنا تو فکس کر دیا اس نے کہا بھائی پانچ ہزار لیں گے ہوں لیکن جو ہے اب اس کو پانچ ہزار اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کو پانچ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کیا کہ کیا کہتے ہیں صرف پانچ ہی فائدہ ہو, ہو سکتا ہے کہ تین فائدہ ہو تو اس میں نقصان ہے اس کا دونوں ہو سکتا ہے کہ اس میں اب پانچ ہزار اس نے فائدہ لینے کے بارے میں کہا اور اگر اس میں ہو سکتا ہے پندرہ ہو تو اب یہ سن سن کر کے کہا بھائی اس میں اتنا فائدہ ہو رہا ہے اب یہ کیا کہتے ہیں اندر اندر جو ہے وہ ہوگا کہ بھائی مال ہم نے لگایا پھر اب کسی ہیلے بہانے سے اس کو جو ہے اپنا جو اتفاق کرے گا اس کو توڑے گا یا قبضہ کرے گا کچھ کرے گا اور اگر کیا کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا جیسا کہ آج کل جو ہے سات بازاری چل رہی ہے مندا چل رہا ہے تو سیلنگ نہیں ہے تو اب اس طرح کے لوگ جو ہے جنہوں نے لوگوں سے دکان لے لیے ہیں پانچ ہزار دس ہزار پر ہاں تو اب وہ رو رہے ہیں کیا بھائی میں نے اتنے پر لے لیا ہے دکان آج جو ہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے اب جب اتفاق کیا ہے تو دینا پڑے گا, گا گھر سے دینا پڑے گا اس لیے جو ہے اس طور پر کرنا درست نہیں ہے اس میں نقصہ ہے جی ہاں لیکن کرایہ پہ اگر دے رہا ہے لیکن اگر کرایہ پر دے رہا ہے گاڑی کا کرایہ دے رہا ہے گاڑی کا کرایہ بھائی گاڑی ہے گھر ہے اس طرح کی تو کرایہ وہ ایک الگ چیز ہے کرایہ یہ الگ چیز ہے یہاں پر یہ دکان وغیرہ میں کرایہ نہیں ہوتا ہے کرایہ نہیں ہوتا ہے بلکہ کیا کہتے ہیں سامان کی خرید و فروخت ہوتی ہے آئے نہ آئے تو اس لیے جو ہے یہ درست نہیں ہے اس میں ایک سوال جی کہ اگر کسی نے کہا کہ میں تجارت میں پیسہ لگاتا ہوں پہلے تین مہینے کا جو بھی فائدہ آئے گا وہ میرا ہوگا بعد کے ساتھ جو بھی مہینے کے ساتھ میں وہ آپ کا ہوگا جو زمین پیداوار کا حصہ سوال یہ ہے کہ سوال بھائی نے کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ لگانے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں بھائی پہلے تین مہینے کا فائدہ جو ہے میں لوں گا ہاں آپ کو نہیں دوں گا اس کے بعد جو فائدہ آئے گا اس کو ہم جو ہے اپنا تقسیم کریں گے تو اس مسئلے میں دیکھنا پڑے گا کہ اہل علم کا کیا وہ ہے اس لیے کہ اب یہ ہے کہ اگر اتفاق کر لیا ہے اتفاق کر لیا انہوں نے ہاں تو ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اہل علم کے اقوال کو میں دیکھوں گا کہ کیا کہا, انہوں کیا کہا ہے انہوں نے ہاں کیا کہا ہے انہوں نے کہ اس میں اب دیکھیے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے ایک تو اتفاق ہے اتفاق کی بات ہو گئی دونوں نے اتفاق کر لیا لیکن اب یہ ہے کہ پہلے تین مہینے میں پہلے تین مہینے اب وہ جس کو دیا ہے وہ محنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے ہاں یہ محنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ چوری بھی کرے ہاں محنت کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی کرے تو اس لیے جو ہے اس کے بارے میں بہرحال سوالیہ نشان ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ان انشاءاللہ دیکھیں گے اسی طرح سے ایک اس میں اور چیز ہے کہ وہ انتھونیا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا سے منع کیا ہے سنیا کیا ہے استثناء استثناء سے منع کیا ہے کیسے کہ کہا کہ یہ پورا باغ میں بیچ رہا ہوں لیکن اس باغ کے پانچ پیڑ کو پیڑوں کو میں نہیں بیچوں گا پانچ پیڑ میرے ہیں کوئی بھی پانچ میں لے لوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں پانچ کن پیڑوں کو لے لوں گا بھائی آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کو نہیں جو جن پیڑوں کو نہیں بیچنا ہے وہ ابھی سے ابھی سے اختیار کر لو بیچنے سے پہلے لیکن جب آپ دیکھو کہ ہاں بھائی اچھے اچھے لد گئے ہیں پیڑ جو ہے پھل سے تو آپ وہاں پر جا کر کے منتخب کرو چوز کرو کہ ہاں بھائی اس پر زیادہ پھل ہے اس کو لے اس کو یہ اس طرح سے تو یہ غلط ہے اس سے غلط ہے جی دھوکہ اور نقصان کی شریعت نے بہت جو ہے اس کی, کی ممانعت فرمائی ہے اور سب کی رعایت کی ہے سب کی رعایت کی ہے اس سے کیا ہے اگر آپ غور کریں گے اور آگے جا کر کے غور کریں گے ان سارے معاملات میں شریعت نے وضاحت کیوں کی ہے کسی کو دھوکہ نہ ہو کسی کو نقصان نہ ہو کسی کو کیا کہتے ہیں جو ہے کسی کا خسارہ نہ ہو کیوں ایسا ہے اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کا جو معاملہ ہو آپس میں وہ محبت اخوت بھائی چارگی کے ساتھ ہو ایک دوسرے کے خلاف مائل دل میں نہ پیدا ہونے پائے بھائی اگر آپ نے جو ہے یہی معاملہ اسی کو لے لیجیے کہ آپ نے جو ہے باغ پورا آپ نے بیچا کہا کہ پانچ پیڑ جو ہے میرے ہوں گے کوئی بھی پانچ میں لے لوں گا اب جب آپ باغ تیار ہو گیا اور آپ نے اچھے اچھے پیڑوں کو منتخب کر لیا تو جو خریدنے والا ہے اس کے دل سے پوچھئے کہ جو چونکہ مال کا معاملہ ہے اس کا دل بہت روئے گا کہ کہاں کیا ریسنٹ جو ہے اندر اندر جو ہے وہ بہت کوسے گا اس کو گالیاں بھی دے گا ہاں تو اس سے کیا کہتے ہیں کیا ہے کہ نقصان ہے اس میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی ہے اسی طرح سے جانور ہے کہاں کہ یہ ساری بکریاں سو بکریاں ہیں میں بیچ رہا ہوں لیکن پانچ بکریاں ان میں سے جو ہے میں فلاں ٹائم میں آ کر کے لے لوں گا بھائی پانچ کن بکریوں کو لے لوں گا ہاں؟ خاص طور کے ہاں یہ پانچ میں لوں گا اس کے بعد جو ہے یہ پنچانوے تمہاری ہیں اسی طرح سے تمام معاملات میں چیزوں کے آج کل کے سامان میں ہاں آج کل کے سامان میں کیا کہتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خرید و فروختی کی اس طرح سے آتی ہیں لوگ بیچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اس میں سے دس ہمارا ہے اب اب دس اسکول ہو گے ہاں دس جوڑے کپڑے ہی لے لیجئے جو کپڑے کے جوڑے ہیں اب اس میں سے آپ نے کہہ دیا یہ میں نے بیچ دیا لیکن اس میں سے دس لے لوں گا جب لینے کا ٹائم آ تو اپنا آپ نے مہ, مہنگا مہنگا جو ہے قیمتی جا کر کے دکان سے نکال لیا اب <تصفيق> دکان دکاندار دکان کو یا خریدنے والے کو تقسیم ہو تکلیف ہو ہوگی نہیں تو اس لیے اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ وہ چیز جس کو آپ مستطنا کر رہے ہیں وہ معلوم تو آپ کر سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں ہے جی کام چلو یا مت چلو کفالت دینا ضروری ہے وہ آپ کفیل سے پوچھئے کہ صحیح ہے کہ نہیں مطلب فکس کر رہا ہوں رقم فکس کر رہا انسان کے اوپر بھی نہیں چل رہا دینا دیکھیے یہ سب معاملات جو ہے حکومتی اور اس کے لوگوں کے معاملات ہیں شریعت دیکھیے شرید یہاں کا جو قانون ہے وہ قانون تو کیا ہے کہ بھائی وہ آدمی وہ آدمی قانون جو یہاں کہا ہے کہ آدمی جس کو ضرورت ہو جس کے پاس وہ آدمی کسی آدمی کو اپنے پاس رکھے دکان ہے اس کی تب اس کو ویزا ملتا ہے ہاں ویزا ملتا ہے ویزا ملنے کے بعد پھر اب قانون یہاں پر یہ ہے کہ بھائی تمہارا عامل آیا ہے تم اس کو جو ہے تنخواہ دو اس کو کرایہ دو اس کے رہائش کا انتظام کرو اس کو یہ سب کرو اب جب اس قانون اور اس نظام کی مخالفت ہم خود کرتے ہیں ہم خود کرتے ہیں کیا جی گھر والے کہتے ہیں کوئی بھائی کے لیے ویزا بھیجو ہاں اب ہم ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر سب لوگ اس میں شامل ہیں ہم بھی شامل ہے اب بھی شامل ہیں اب ویزا ڈھونتے ہیں آزاد ویزا ہاں جب آزاد ویزا ڈھونتے ہیں تو مخالفت تو شروع ہی میں ہو گئی غلطی تو اپنی ہو گئی جب اپنی غلطی ہو گئی تو آنے کے بعد اب کیا سوال پیدا کر رہے ہو کہ کماتا ہے نہیں کماتا ہے غلطی تو شروع میں ہو گئی نا جی تو اب یہ ہے کہ غلطی اس اگر اس کی طرف سو ہو رہی تو سب سے پہلے غلطی کرنے والے تو ہم ہیں نا جی اب یہ یہی سب ساری چیزیں آج جو بہت سارے کیسز جو یہاں پر آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں بھائی کتنے سارے لوگ آ کر کے روتے ہیں ہاں کہ بھائی تنخواہ نہیں مل رہی یہ نہیں مل رہی وہ نہیں مل اب زیادہ تر معاملہ جی اس آزاد والوں کا معاملہ ہوتا ہے زیادہ تر اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہاں کفیل کوئی ہے اس سے انہوں نے ویزا خریدا اس سے اس نے خریدا اس سے اس نے خریدا اب وہ کفیل کا پتا ہی نہیں اب ویزا لے کر کے ہم آ گئے یہاں پر اب کفیل کو ڈھونڈ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں کہاں ہے ہاں کفیل کا کچھ پتا نہیں بیچ میں جو دو تین لوگ خریدنے بیچنے والے تھے وہ سب غائب ہو گئے اب آدمی پریشان ہے کیا کرے اس طرح سے یہ سب دھوکے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہم سب دھوکہ دیتے ہیں بعد میں تو کیا کہتے کفیل اور دوسرے کا نمبر بعد میں آتا ہے کہ کا کیا معاملہ ہے اور پھر اس کے لیے بھی یہاں حکومت نے نظام مکتب العمل کیا ہے لیکن بہرحال کیا کہتے ہیں جو چیزیں حق ہے شریعت کے اس میں دیکھا جائے سمجھ گئے نا تو چلیے بہرحال بات ہماری اس طرف نکل گئی تو ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے اور ان ساری چیزیں یہ شریعت کے اصول ہیں بہت ساری چیزوں پر جو موجودہ وقت میں جو خرید و فروخت ہو رہی ہے ان پہ آدمی سوچ سکتا ہے تیس کر سکتا ہے اسی طرح سے وانسی ندی اللہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی ول محدتی ول ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کس سے محاقلہ سے جو ابھی بیان کیا گیا کہ کھیت کی کھیت میں کھیتی کھڑی ہے اس کو باہر کے غلے سے جو ہے خریدنے سے منا فرمایا گیا ہے اس میں دھوکہ ہے اسی طرح سے مخادرا سے بھی منع فرمایا مخادرا کیا ہے اخدر سے مخادرا ہے ہاں قدر مانے کیا ہوتا ہے ہرا ہونا اخدر ہاں مانے ہرا ہوتا ہے تو ابھی کھیتی جو ہے پکی نہیں ہے اور پکنے سے پہلے آدمی کھیتی کو خرید نہیں سکتا ہے یا پھل ابھی پکے نہیں ہیں ہاں پھل ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹے چھوٹے پھل ہیں ابھی باغ میں تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس کو نہ خریدا جائے نہ اس کو بیچا جائے کیوں اور آج کل تو لوگ جو ہے باغ ایک ایک دو دو تین تین چار چار سال کے لیے باغ لے لیتے ہیں یہ درست نہیں ہے جب پھل آنے کے بعد پکنے سے پہلے خریدنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو چار سال کے لیے باغ کو خریدنا یہ کیسا ہے باغ کو چار سال کے لیے کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس میں جو ہے پھل آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں جس سال پھل آتا ہے خریدنے والا خوش رہتا ہے اور جس سال جو ہے نہیں آتا ہے پھل زیادہ یا اسی طرح سے کیا کہتے ہیں نقصان ہو گیا کوئی چھوٹے چھوٹے پھل ہیں آدمی نے خرید لیا اور تیز آندھی آئی اور کیا کہتے ہیں ہو گیا نقصان جی بارش آ گئی اس طرح سے تو اسی لیے شریعت نے منع فرمایا ہے نقصان سے بچایا ہے خسارے سے بچایا ہے ون ملامس اسی طرح سے ملامسا سے یعنی چھونے کی چھو کر کے بے کرنے سے منع فرمایا ہے چھو کر کے بے سے منع فرمایا ہے یعنی کہ بھائی دیکھو یہ سب سامان ہے یہ سب سامان ہے اس ساری چیزیں ہیں کپڑا ہے یا جو ہے گاڑیاں ہیں یا اسی طرح سے موبائل ہے اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا تو بے پکی ہاتھ لگا دیا تو آپ کو خریدنا ہوگا بے پکی ہوگی وہ واپس نہیں ہوگا تو اب اس سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے کہ بھائی آدمی کسی چیز کو لے گا جیسے کپڑا ہے کپڑا ہے کپڑا سامنے تو بہت اچھا خوبصورت نظر آ رہا ہے موبائل ہے بڑا اچھا بہترین نظر آ رہا ہے لیکن ہاں اگر یہ شرط لگا دی جائے بھائی ہاتھ لگایا آپ نے تو پھر بہ پکی آپ کو لینا ہی لینا ہوگا ریٹ لکھا ہوا ہے ہاں پانچ سو چھ سو آٹھ سو لکھا ہوا ہے سب ریٹ لگا ہوا ہے آپ نے ہاتھ لگایا کہ بے پوری ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کیوں منع فرمایا ہے کہ آدمی کو یہاں پر آدمی سے اختیار چھینا جا رہا ہے بے میں خرید و فروخت میں کیا ہے کہ آدمی کو خریدنے والے کو مکمل اختیار دیا جائے کہ ہاں وہ چیز کو دیکھ لے سمجھ لے اچھا برا اس کا سمجھ لے اچھی ہے نہیں ہے مناسب ہے نہیں مناسب ہے کیسی ہے اس کو سب دیکھ لے اس کے بعد آدمی آ, اتفاق کرے گا لیکن یہ کیا کیا ہاتھ لگایا اور بے پکی تو آپ کو لینا ہوگا یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے وہ انل منابدا منابدا کی بے سے بھی بنا فرمایا منابدا کی بے ایک تو یہ ہے کہ جیسے سامان ہے ہوں سامان ہاں خرید خریدنے بیچنے والے نے کہا کہ میں جس سامان کو پھینک دوں گا تمہاری طرف تو تم اس کو لینا پڑے گا تمہیں جس کپڑے کو تمہاری طرف پھینک دیا ہاں اس کو تمہیں لینا پڑے گا یا اسی طرح سے پچھلی بار کنکری کا بھی معاملہ ہا, کہ کیا کہتے ہیں کنکری سے بھی کنکری سے مار دیا ہاں جس جانور پر کنکری پڑ گئی وہ کیا کہتے ہیں اس کی بائی پکی ہو گئی تو اس سے جو ہے منا فرمایا شریعت کہ نہیں ہاں خریدنے والے کو اختیار دیا جائے کہ ہاں بھائی چیز کو دیکھ لے سمجھ لے اس کی اچھائی برائی کو سمجھ لے اس کے موٹے پتلے ہونے کو سمجھ لے ہاں سمجھ کر کے اس کو دیکھ داخ کر کے تب اب گاڑی ہے اگر کوئی اس طرح سے حراج میں گاڑیاں لگی ہوں ہاں اور یہ لگا ہوا ہو کہ ہاں بھائی اتنے اتنے ریٹ کی گاڑیاں ہیں ہاں آپ جو ہے اگر کسی گاڑی کو آپ نے ہاتھ لگا دیا تو آپ کی وہ گاڑی آپ کو اختیار نہ دیا جائے کہ ہاں وہ آپ اس کو چیک کرا لیں دیکھ لیں سمجھ لیں تو اس طرح کی بے درست نہیں ہے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے منابدہ بھی ہو گیا مزابنا کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے وعن عباس رد اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایک دو حدیثیں پڑھ کر کے ختم کرتے ہیں کتنا وقت ہوگا بس چار منٹ اور پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں <تصفح> پر بھی ایک بڑا اچھا قانون شریعت کا ہے کہ بازار یا منڈی جو ہے سامان کی جو منڈی ہے اس منڈی میں جب سامان پہنچے گا تو وہاں کا ریٹ بھی معلوم ہو جائے گا تو خریدنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا اور بیچنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا لیکن اگر کیا کہتے ہیں منڈی سے پہلے منڈی میں سامان پہنچنے سے پہلے کوئی جو ہے جیسے جبیل میں منڈی بنی ہوئی ہے اور جو ہے اب منڈی میں سامان دور دور سے آ رہا ہے تو لوگ کیا کریں یا کوئی یہ کرے کہ جبیل کی منڈی میں داخل ہونے سے پہلے دور جا کر کے راستے ہی میں ہاں کیا کہتے ہیں سامان لانے والوں سے ملاقات کریں اور کہیں بھائی یہ سامان جو تم لے آ رہے ہو کتنے میں بیچو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بنا فرمایا ہے کیا فرمایا لا تلق اور قال پال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلق اور رقبان ولابی حادر الباعت کہ رقب کی جمع کیا ہے رقبان یعنی مسافر یا قافلے قافلے جو آتے ہیں تو قافلوں سے منڈی میں بازار میں مال آنے سے پہلے ہی راستے میں ملاقات نہ کرو کیوں کیوں بنا کیا ہے شریعت نے کیونکہ جو سامان لانے والا ہے جو صاحب مال ہے اس کو بازار کا ریٹ نہیں پتا چلے گا ہاں چیز بازار میں جو ہے ریٹ جو ہے وہ دس ریال کا ریٹ ہے پر کلو یا پر کارٹون کے حساب سے اور آپ نے راستے ہی میں پہنچ کر کے اس سے پانچ میں خرید لیا اس کا نقصان ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر جو ہے آگے پہنچ کر کے اس کو خرید لیا تو جو دوسرے خریدار ہیں ان کو موقع ہی نہیں ملا بازار میں مال آئے گا تو سب لوگوں کو موقع ملے گا خریدنے کا آپ نے پہلے ہی خرید لیا تو دوسرے خریداروں کو جو ہے موقع نہیں ملا خریدنے کا ایک تو بیچنے والے کا نقصان ہوا اور دوسرے جو دوسرے خریدار ہیں ان کا بھی نقصان ہوا کہ آپ نے پہلے سے پہنچ کر کے کم ریٹ پہ خرید لیا دوسروں کو موقع نہیں ملا اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس طرح سے کرنے سے اور آگے والی حدیث ہے اس میں ہے لا الجلب جلب یعنی جو چیزیں لائی جاتی ہیں بازار میں اس سے جا کر کے چیزوں پہ لانے والے سے جا کر کے ملاقات نہ کرو کہ راستے ہی سے خرید لو اور بازار میں مارکیٹ میں وہ چیز نہ آنے دو کوئی ایسی چیز ہے جو مارکیٹ میں ابھی نایاب ہے نہیں آئی ہوئی ہے آپ نے پہنچ کر کے پہلے خرید لیا پھر اس کے بعد کیا کیا کبریٹ میں خریدا اب پھر مارکیٹ میں لے آ رہے ہیں تو اس کا اونچا سے اونچا ریٹ لگا رہے ہیں تو اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے اسی طرح سے ایک اور اصول ضابطہ بتایا ولا یبی حادر الباد شہری آدمی شہری آدمی جو دیہات والا ہے تو دیہاتی آدمی کے سامان کو نہ بیچے شہری آدمی دیہاتی آدمی کے سامان کو نہ بیچے کیوں نہ بیچے اس لیے کہ اس سے جو ہے خریداروں کو نقصان ہوگا شہر ایک آدمی کسی کا بھائی شہر میں رہ رہا ہے اور جو ہے دیہات میں اس کا دوسرا بھائی ہے وہاں سے وہ سامان لا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ مارکیٹ میں لے آئے اور مارکیٹ میں وہ خود بیچے وہ اپنے بھائی کو لگا رہا ہے کہ تم بیچو کیونکہ اب شہری دیہاتی آدمی جب آئے گا تو دیہاتی آدمی اپنے حساب سے ریٹ لگائے گا اپنے حساب کا مطلب یہ ہے کہ جو مارکیٹ کا ریٹ ہوگا اس کو وہ لگائے گا لیکن اگر شہری آدمی نے اس کو اب وہ بیچے گا تو وہ کیا کہتے ہیں فائدہ لے کر کے بیچے گا زیادہ میں بیچے گا تو اس سے جو خریدار ہیں ان کو نقصان ہوگا ان کو نقصان ہوگا شریعت نے دیکھی ہر طرح سے جو ہے فائدہ اور سب کو خسارے سے اور نقصان سے بچائے خرید و فروخت کے معاملے میں دھوکے سے خسارے سے نقصان سے اس سے بنایا اور اس کی رعایت کی ہے آگے والی حدیث والا بھی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث جو پڑھی گئی ابھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور آگے جو ہے فاؤس کہتے ہیں پلت ابن عباس ردی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے لا ابھی حادر اللباس کہ جو ہے شہری آدمی دیہاتی آدمی کے مال کو نہ بیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لا لائے اپونسارن کہ اس کے لیے دلال نہ بنے ہاں مارکیٹ میں پہنچ گیا پہنچ گیا اب دیہاتی آدمی لے کر کے آیا ہے کوئی شہری آدمی ہاں اس سے بات چیت کر کے کہ چلو میں بکوا دوں گا تمہارا سامان اب وہ آدمی دیہاتی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ریٹ اور بھاؤ تاؤ اور جو ہے مول تول یہ کر رہا ہے کون شہری آدمی تب ظاہر سی بات ہے یہ اب یہ ہوشیار ہوگا اور یہ اپنے حساب سے بات کرے گا تو اب یہ دلالی ہو جائے گی کہ اب کیا ہوگا کہ دیہاتی آدمی سے اس کا سامان بکوانے کا بچوانے کا جو ہے وہ دلالی کر کے فائدہ لے گا دلالی کر کے فائدہ لے گا یہ الگ بات ہے کہ آدمی جو شہر میں ہے وہ سامان خرید لے اس کے بعد بیچے اب یہاں اس کا کچھ بھی نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں مال دیاتی کا ہے یہ اپنی رفاظی سے اپنی چار بازی اور ہوشیاری سے کیا کر رہا ہے فائدہ کما رہا ہے تو اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے اگلی روایت اسی طرح سے ہے کہ وہاں بھی حرت ردی اللہ تعالیٰ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلق الجلبا پمن تلقیہ فشتوری السوق سیدو خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامان سے چیزوں سے ملاقات راستے میں جا کر کے نہ کرو لیکن اگر کسی سے راستے میں ملاقات کر کے سامان خرید لیا گیا اور پھر اس کا سام آدمی جو ہے جو بیچنے والا ہے وہ بازار میں آیا اور بازار میں اس کو پتا چلا کہ ہم کو بہت بڑا دھوکہ دیا گیا تو پھر اس کو اختیار ہے اختیار کیا ہے کہ پھر وہ سامان نہ بیچے اپنا سامان واپس لے لے اس کو دے دے کیونکہ اس کو اس سے اختیار چھین لیا گیا راستے ہی میں خرید لیا اس سے اور کیا کہتے ہیں مارکیٹ میں نہیں جانے دیا اب اس کو مارکیٹ میں پہنچا تو جو چیز اس نے پانچ کی بیچی ہے اور مارکیٹ میں اس کی قیمت پچیس کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کو اختیار ہے بہ کو فسٹ کر دے چاہے تو بے کو مطلب کہے کہ مکمل کر دے اور اگر چاہے تو اس کو فسٹ کر دے اور کہے کہ تم اپنا پیسہ لو یہ چیز ہم کو دے. اللہ کے رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی اور اختیار دیا اس کو اور یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا اللہ تبارک کو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کے اصول کو ضوابط کو سمجھنے کی توفیق قطع فرما اور دھوکہ دڑی اور دھوکہ دینے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرنا چاہیے